بس اللہ اللہ صحمن علی, علی محمد السلام علیکم سامع نے ہمارے سلسلے درست کتاب دعو شریف میں سے درست نمبر سات سو اکسٹھ اور لیک چار سو تین ہے چار سو تین اور فتح کے درست کی تعداد ہے ٹھیک ہے تو ان میں ہمارے پاس اوراد فتح میں سے اسماء الحسنہ کی شرح ہے یا خبیر جل جلا جلال الخبیر جل جلال قرآن پاک میں یہ سب مقدس قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا ہے اور کون شاید میں آیا ہے اس شاید کے ذیل میں تو آیت اور اس کی تھوڑی سی توضیح ہے تاکہ ہم آیات قرآن آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا جو ہے کم بے شمان نامفوم سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی گما کو ہمیں خط جو ایک انسان کے لیے ممکن ہے کچھ نہ کچھ تو ہو سکیں تو اس سلسلے میں دو آیتیں آپ لوگوں کو توضیع ہو گیا تھا آج تیسری آیت ہے اللہ فرمت واللہ اللہ بے مات عمل خبیر یا سر حدیت کیا نمبر دس ہے اللہ اللہ تعالیٰ کے ذات اللہ تعالیٰ بیما تا جو کچھ عمل تم کرتے ہو خبیر ان سب سے بڑا باخبر ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیماتا معلومہ انسانوں جو کچھ بھی تم کرتے ہو چھوٹے بڑے عمل اچھے بڑے عمل ہاں وہ سب جو ہے خبیر ان وہ پاکزات باخبر ہے اور بڑا باخبر ہے وہ ذات اس کی علمی سے کوئی چیز مغفین نہیں اور کبھی ان اللہ خبیر باتا ملون یہی آیت دوسرے الفاظ میں اوپر آیا اللہ اُب ماتا ملون ابھی آیا انََ اللہ خبیر ماتا مشورۂ مادہ کے نمبر آٹھ میں ہمیں المن بے شک بلا شک اللہ تعالیٰ کے ذات باخبر ہیں بے ماتا جو کچھ تم انجام دیتے ہو یعنی قرآن مجید میں یہ آیت انہیں دونوں الفاظ سے ہاں جی اللہ باتا ملون خبیر کی صورت میں بھی ان اللہ خبیر ب ماتا معلون صورت میں یہ دونوں الفاظ ہیں جی انہیں دونوں الفاظ سے تیئیس مرتبہ ذکر ہوا ہے قرآن باغ میں یعنی و اللہ باتا ملون خبیر یا ان اللہ خبیر بہ ماتا ہاں جی ان دونوں صورتوں میں جو ہے ذکر ہوا ہے تیئیس مرتبہ ذکر ہوا ہے اور اتنی تعداد میں اس آیت کی تقرار ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے یہ فرمانہ کہ بند خدا میں تمہاری تمام اعمال سے باخبر ہوں تو حجہ فرمایا بلا شک شعبہ اللہ تعالیٰ کی ہیں کے ذات باخبر ہے تمہارے تمام اعمال و کردار سے تو ان دونوں آیتوں کے ہاں جی اسی مفہوم کے آیت کو تیزی مرتبہ تکرار ہونا ہاں جی اور اتنی تعداد میں عیسائیت کے تکرا جو عیسائیت کے معنی و مفہوم کی اہمیت کو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوب اللہ تعالی کو خوب معلوم ہے نا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ حضرت انسان اپنے اعمال و کرتوت کے حوالے سے کتنی غہلت میں زندگی گزارتے ہیں اور اسی غفلت میں غرق ہاں جی رہ کر جو ہے اسے غلط میں غرا رہ کر پھر اچانک موت آ جاتی ہے ہاں جی اور جو اور اس وقت جب موت قریب آتی ہے اور موت کے فہرستوں اور آسارے موت کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ہوش آ جاتے ہیں لیکن کیا فائدہ چنانچہ عادیث محت اللہ پیارنوی نے فرمایا انا سنی لوگ سوئے ہوتے ہیں اظہارات تو جب مر جاتے ہیں ان اب بیدار ہو جاتے ہیں لیکن موت کے بعد کے بیداری کا کوئی فائدہ نہیں یعنی موت سے پہلے بیدار رہیں ہوشیار رہیں اپنے اعمال پہ کردار پہ رفتار پہ ہر چیز کا معاشرہ کرتے رہیں ہاں جی تو اس کے لیے اور گناہوں سے توبہ کرتے رہیں اگر گناہ سازد ہوا ہے نیکیاں اللہ نے توفیق دیا اللہ حضور میں شاکر رہیں شکر گزار ہیں اللہ سے مزید نیکیوں کے توفیق مانتے ہیں اللہ سے نیکا مال کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہیں کے ساری کرتے رہیں تو پھر جو ہے آپ کا معاملہ ٹھیک ہے لیکن موت آ گیا موت کے قریب موت کے فرشتے دیکھ کر اب جو ہے ایمان کی توانا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتے تو جب آسر موتیں تو اس وقت ہوش آ جاتے ہیں لیکن کیا فائدہ ہاں جی وقت ہمار ختم ہو چکا موت آ زندگی اپنی اللہ ہاتھ کو کھو چکی ہے ہاں جی اب اب جو ہے اب نہ تو یہ اب جو نہ توحبے کا وقت باقی ہے بننے کے لیے نہ توبہ اب فائدہ مند ہوگا نہ عمل کا وقت باقی رہا اب سوائے افسوس اور ہوا حسرتہ کہ ہاں جی کچھ نہیں رہا لہذا اللہ رب کریم و رحیم نے اپنے بندوں کو اس غفلت سے بیدار رکھنے کے لیے اور ضمیر کو جنجونے کی خاطر بار بار فرمایا واللہ خبیرم میں ال ماتا اے میرے بندے میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہوں ہاں جی قرآن باغ میں سر آیت میں ہیں اللہ فرماتے ہیں ہاں جی والین ولی ستی تحبت یا معلوم سیاحت اللہ کے حضور میں کوئی توبہ قبول نہیں ہے اللہ کے ذمے بندے کی توبہ قبول کرنے کی اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگ جو گناہی کرتے رہتے ہیں حتحدہ حد و مل موت یاد کہ موت جب نزدیک آ جاتی ہے موت کے آثار دیکھتے ہیں قالے ان نے تر اب میں توبہ کرتا بھروا نگارا موت کے آثار دیکھیں تو موت سے ڈر کر موت کے بعد کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں اللہ کے لذا کے لیے اب توبہ نہیں ہوتے اس لیے اللہ اس کے بھرمائی صلاحوں کے توبہ اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا اور نہ کافروں کی توبہ قبول کرے گا بلکہ ان دونوں کے لیے عذاب نالیم فرما دردناک عذاب ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جی بند امن کو ہوشیار رہنے کے لیے اس مقدس کتاب ہدایت میں قرآن مجید میں ہمیں تیس مرتبہ اللہ فرم و اللہ خبیر الماتل اے وند مومن میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہوں میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہوں ہاں تم غفلت کا شکار نہ انہیں یہ نہ سوچنا اللہ کو کس چیز کا پتہ نہیں ہے نہیں بلکہ اس کو تمہارے ہر عمل کا چھوٹے بڑے ہر عمل کا ہاں جی سب کو پتا ہے اس کو جو تم نے چوری چھپے کیا وہ بھی پتا ہے جو معافی میں کیا وہ بھی پتا ہے کلے کیا وہ بھی کہتا ہیں دوستوں سے مل کر کیا وہ بھی پتا ہے سب پتا ہے کوئی چیز اللہ سے معافی نہیں اللہ خوب باخبر ہے تمہارے ان کا تمام کاموں سے جو تم انجام دیتے ہو اور کبھی فرمائے والی رمبی ماں یس نہ سورہ سورا نوٹ کیا نمبر تیس ہے ثنا نسن یس نو سے ہاں یہ پھر بنانے کے معنی میں سنا یس ناؤ یعنی اللہ خوب باخبر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں یعنی یہ بھی انسان کے کاموں سے ہی مربوط ہے یاد بھی ہاں جی اور کبھی فرماتے ہیں اللہ بیمان تعملون خبیر سُرعلومان گیا نمبر انتیس میں اور کبھی فرماتے ہیں اللّہ خبیر بھی ما جو کچھ انسان تم کرتے ہو تم بناتے ہو ہاں جی تم ایجاد کرتے ہو وجود میں لاتے ہو برے اشور اعمال ہاں جی جن اور نیتوں سے برے نیتوں سے سب اللہ کو پتہ ہے تو ذات اقدست کو جو ہے تمہارے کسی بھی عمل سے جو ہے وہ ذاتِ انداز بے خبر نہیں ہے اسے ہر چیز کا خبر ہے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عمل سے خوب اللہ گئے تامل خبیر ہاں جی تو تعریباً ان تمام آیات میں تاملون جو مذکر حاضر کا سیگا وارت ہوئے تامعلون یعنی تو سامنے جو لوگ موجود ہیں ان سے مغطب ہے حاضر مخاطبین سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ تم لوگ جو کرتے ہو تم لوگ جو بناتے ہو اس معنیٰ میں ہے تو طالب ان تمام عائد میں تعمل سے جامع مزکن حاضر کا شیگا وارد ہوئے تاکہ انسانوں کو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ چاہتے انسانوں کا بلا واسطہ اور ڈائریکٹ مخاطب قرار دیں حتہ بیچ میں اپنے نبی کو بھی یوں سمجھے واسطہ کرا لیکن نبی کے ذرا سے بات ہم تک پہنچاتے ہیں لیکن انداز خطاب یہ ہے اللہ ڈائر خیال سے بات کر رہے ہیں جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے ڈائر خطاب کرا دیا ڈائریکٹ مجھے مخاطب قرار دے کے مجھ سے بات کر رہے ہیں میں قرآن کی قاری سے بات کر رہا ہوں اور ان کے خواب خوابیدہ ضمیروں کو بیدار کریں کہ انسان ہاں جی انسان غافل ذرا ہوش کر ناخن لے لیں یعنی غافل انسان ذرا ہوش کر ناخن لے لیں اپنے اعمال و کردار پر نظر رکھیں کہ رب بے کائنات کی نافرمانی تو نہیں کر رہا اس چیز کو وہ نظر رکھیں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو وقت ندامت سے پہلے توبہ کریں تاکہ جو ہے معاملہ اللہ کے ساتھ صاف رہے اور موت کے وقت و حسرتہ ہائے افسوس کہنے نہ پڑے اور خدا یہ ہے یہ نہ فرمان یہ خدا جو ہے یہ فریاد نہ کرنا خدا کے حضور میں یہ فریاد نہ کرنا بلکہ خدا یا تھوڑا سا فرصت دے دو ہاں جی فرصت دینے تاکہ میں دنیا میں واپس آ کر کچھ نیک عمل کروں ہاں جی تو یہ درخ... اس درخواست کی کیونکہ وہ علام فرمائے بندہ سے تمنا کریں گے لیکن اس تمنا کا کو کوئی فائدہ نہیں قبول نہیں ہوا یہ توانا اور صدقہ خیرات کروں اور سالین میں سے ہو جاؤں تو اس وقت اللہ کی طرف سے یہ جواب سننا نہ پڑے کہ کل ہر کسی ایسا نہیں ہوگا وقت ختم ہو گیا ہم نے تمہیں بہت دے دیا وقت لیکن تم نے غلط میں یہ عمر شریف ضائع کر دیا اب عمل کا وقت ختم ہوا ہے ہاں اب آج کے بعد عمل کے جزا کا وقت شروع ہو چکا ہے لیکن جو ہے اب عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے لہٰذا زیادہ اس حد کے ذیل میں جو ہے یہ متصد توجیعت دے مزید توضیعات ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ آنے والے دس تک پوچھیں گے